ارشاد ربانی ہے جو آیت کریمہ شروع ہو رہی ہے کہ یا بنی اسرائیل اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ابنی اسرائیل اور بنی اسرائیل یہ وہی لقب ہے جو ان کا پہلے سے چلا آ رہا ہے اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کو تلقین کی ہے اخلاقیات کی اور بتایا ہے کہ تم نے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں کیا اچھی چیزیں اللہ نے تمہیں دی ہیں اور تم نے ان پر عمل کرنا ہے اے بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اب اللہ تعالی نے فرمایا کہ لا تاب الا اللہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے یہ لا دون کے جو الفاظ ہیں یہ بظاہر خبر ہیں یہ بظاہر خبر ہیں اچھا او ہو آئی کے الفاظ ہے اسرائی... اچھا اللہ کا نے یہاں جو بنی اسرائیل سے تخاتب ہے ذکر کیا ہے یہ بظاہر خبر کے الفاظ ہیں لیکن حقیقت میں یہ خبر جو ہے یعنی اللہ کا بجائے اس بات کے کہ ایک خبر دیں اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ اللہ ان لوگوں کو امر کر رہے ہیں حکم دے رہے ہیں وہ خزنا میسا کا بنی اسرائیل اور جب ہم نے پکا عہد و پیمان لیا بنی اسرائیل سے یہ میساق کا لفظ اس سے پہلے بھی گزر چکا اور میساق کا ترجمہ آپ سے کر دیا تھا کہ پختہ عہد لینا پکا عہد اور وعدہ اور پیمان بنی اسرائیل سے لیا کہ لا الا اللہ کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے یہ لتابود کے جو الفاظ ہیں بظاہر یہ خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان سے پکا عہد لے لیا کہ تم لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے اگر ہم اس کو اسی طرح مان لیں تو پھر تو معلوم ہوتا ہے کہ ماضی کا ایک قصہ تھا کہ ماضی میں اللہ نے ایسا عہد و پیمان ان سے لیا لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ودون جو یہاں آیا ہے زمخشری نے کشاف میں اور ابن کثیر رحمت اللہ نے بھی لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں خبر سے زیادہ تاکید امر میں ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ایک ہے خبر دینا اور ایک امر حکم کرنا کسی چیز کا تو وہ کہتے ہیں خبر میں زیادہ تاکید پائی جاتی ہے کسی چیز کا امر کرنے میں مثلا آپ نے کسی نے, آپ نے کسی سے کہا کہ آپ پانی پیجئے چائے پیجئے تو یہ آرڈر ہوا حکم ہوا ریکویسٹ ہوئی ایک چیز ہوئی نا کہ یہ کریں اب اس میں اس نے کیا یا نہیں کیا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا مگر جب آپ خبر دیتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ پانی پیو اور اس نے پانی پیا تو یہ پانی پیا یا کسی کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ اس نے پانی پیا تو یہ حکم سے زیادہ پکی اور یقینی چیز ہے کہ آپ نے نقل کیا کہ یہ فیل ہو گیا یہ کام ہو گیا پانی اس نے پی لیا کسی سے آپ کہیے کہ چلو یہاں سے جاؤ اور کسی سے آپ کسی کے متعلق کہتے ہیں کہ یہاں سے چلا گیا تو چلا گیا جانے میں زیادہ تاکید پائی گئی بنسبت امر کے تو کبھی کبھی قرآن حکم کی بات کرتا ہے لیکن تعبیر کر دیتا ہے اس کو کس چیز سے خبر سے تعبیر کر دیتا ہے تو جب خبر سے تعبیر کرتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ پکی بات اور یقینی بات یقینی طور پر ہم نے اس کا حکم دیا سمجھ یہ چیزیں قرآن پاک کو سمجھنے بھی میں مدد دیتی ہیں اور خاص طور پہ قرآن پاک کے ترجمے میں مدد دیتی ہیں کہ جب کوئی آدمی اس کا ترجمہ کرے اپنے طور پر سمجھنا چاہے تو یہ چیزیں بڑے کام کی ہیں اس لیے اس میں لا الا اللہ کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو اس میں اللہ کا اعلیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پکا اہد لیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے تو یہ بظاہر تو خبر ہو گئی نا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے خبر ہو گئی نا لیکن حقیقت میں کیا ہوا یہ حکم ہو گیا تو جب حکم ہو گیا تو پھر کیا ترجمہ بنے گا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پکا عہد لے لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ نہ کرنا نہ کرو امر ہو گیا ٹھیک ہے تو دیکھا ترجمہ کہاں سے جا کے کہاں پہنچ گیا کہ خبر اور امر میں فرق ہوا لیکن امر اللہ کا وہ خبر اس سے زیادہ تاکید کی چیز ہے یہ بات ہے جو اس ظالم نے لکھی ہے زمخشری نے کشاف میں اور کہتے ہیں وہ معتزلی تھا لیکن کمال کی چیزیں لکھتا ہے بھی. کسی آدمی کو اللہ توفیق دے اور وہ زمخشری کے حالات سارے پڑھے اور شاید یہ نکل آئے کہ اس نے توبہ کر لیو معتزلہ سے اعتزال سے اور وہ اہل سنت میں داخل ہو گیا ہو اس کی بعض چیزیں ایسی ملتی ہیں لیکن اتنا وقت کہاں سے لائیں اور اتنی زیادہ تحقیق کے لیے کتابیں کہاں سے لائیں کہ خود کریں کاش کوئی اللہ کا بندہ اس موضوع پہ لکھتا تو ممکن ہے اس مخشری کو اللہ نے جو قرآن کا اتنا گہرا فہم دیا تھا یقیناً خدا کا کوئی نہ کوئی فضل اس پہ ہوا ہوگا تو فرمایا اللہ تعالی نے کہ لاتا الا اللہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو وبالوالدین والدین احسانہ اور والدین کے ساتھ احسانہ حسن سلوک کیا حسن سلوک حکم ہو گیا نا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں نہ کریں کیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اچھا یہاں پر دیکھیے تابودون کا لفظ آیا تھا نا کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی تابودون عبادت نہ کرنا یہاں بھی, بھی کوئی لفظ ہونا چاہیے تھا اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ آئے گا یہ کہ وہ تو بل والدین احسانہ وہ بات آ گئی نا الف تو تبن کہ میں نے اسے چارہ کھلایا اور پانی ٹھنڈا تو ٹھنڈا پانی تو پلایا ہوتا ہے تو اس لیے والدین کے ساتھ اگرچہ وہ پوری طرح منطبق نہ بھی آئی اس جگہ پہ تو بھی والدین کے ساتھ کیا بطوخ سے نون اور تم حسن سلوک سے کام لینا والدین کے ساتھ یہ اب بات پوری بنتی ہے قرآن پاک ایسے الفاظ کو جو چھوڑ جاتا ہے تو وجہ یہی ہے کہ جو لوگ مخاطب تھے وہ بھی سمجھتے تھے اور قرآن پاک کو وہ بھی سمجھنے کا اللہ نے صلاحیت اور استعداد دی ہے جو قیامت تک آئیں گے وزیر قربا اور ہم نے بنی اسرائیل کو کہا کہ تم حسن سلوک سے کام لینا اپنے رشتہ داروں سے ولیتامہ اور یتیموں سے والمساکین اور مسکینوں سے دو الفاظ اللہ تعالی نے ارشاد فرمائے ہیں مسکین کا اور یتیم کا اور اللہ کا نے فرمایا ہے کہ یتیمن اور مسکین مسکین زا متربہ سورہ بلد میں آیا ہے نا ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھیے تیسویں پارے میں اس جگہ پہ سورہ بلد میں اللہ کا نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے اس سے مسکین کا ذرا اور مطلب اور مفہوم واضح ہو جاتا ہے سورہ بلد تیسواں پارہ اور سورہ کا نمبر ہے نائنٹی نمبر گیارہ اس کی دیکھیے فلکتا ہم اللہ اور وہ ہرگز عبور نہیں کر سکے گا دشوار گزار گھاٹی کو راستے کو گھاٹ سمجھتے ہیں؟ پہاڑ پہاڑی راستہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ ہرگز آدمی اس کو عبور نہیں کر سکے گا پہاڑ پہ چڑھ کے دوسری طرف اتر جائے یہ کسی انسان سے نہیں ہو سکے گا وما ادرا کم لاقبہ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے مراد قیامت کا دن یعنی قیامت کا دن جو ہے وہ نمٹائے نہیں نمٹے گا کسی سے اور اس دن وہ گزارے نہیں گزرے گا کسی سے تمہیں پتہ نہیں وہ کتنا مشکل کتنا سخت راستہ ہے وہ راستہ کیسے طے ہوگا فکر قبطن لوگوں کی گردنیں چھڑاؤ اس سے تمہارا راستہ طے ہو جائے گی غلاموں کو آزاد کرنا فکو رکھواتن گردنوں کا چھڑانا فکو رکھاوات لوگوں کی گردنیں آزاد کراؤ یعنی جیل میں کام کرو جا کر اور جیل میں قیدی جو ہیں وہ رہائی پائیں یہاں آپ یہ کام بہت وسیع پیمانے پہ کر سکتے ہیں اور جیلوں میں کام ہو سکتا ہے جب ان کا کردار اچھا ہو جائے اور جب اسلام کی دعوت ان تک پہنچے اور اسلام کو قبول کر لیں تو ہم سے اتنے لوگوں نے یہ بیان کیا ہے اتنے لوگوں نے جو سب جھوٹ نہیں بول سکتے کہ انہوں نے کہا جیل میں جس کا کردار اچھا ہو جاتا ہے اس کی قید کی مدت بھی پھر کم کر دیتے پکورہ قبط اللہ نے کہا ہے وہ قیامت کے دن جو تمہیں نجات ملے گی اس بات سے ملے گی کہ تم گردنیں چھڑاؤ دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ قیدیوں کو چھڑانے سے جیل میں کام کرو قیدی کسی طرح نکلائیں باہر اور تیسری تفسیر یہ کی گئی کہ قرضہ لوگوں کا ادا کرنے سے کہ کسی پہ قرضہ زیادہ ہو جائے اور تم کوشش کر کے اس کی بوجھ اس کی گردن کو آزاد کرا دو اس سے اور تعاون یا پھر تم کھانا کھلاؤ یومن اس دن میں زی مصوبہ جب لوگوں کو بھوک لوگوں کو قحت گھیر لیتا ہے لوگوں کو کھانا کھلاؤ اس دن کی وجہ سے تمہاری گاٹی آسان ہو جائے گی راستہ آسان ہو جائے گا یتیمن زا مقرب یتیم جو قریبی ہوتا ہے اس یتیم کو کھانا کھلاؤ او مسکین یا اس مسکین کا خیال کرو زا متربہ جو مٹی میں مل گیا ہے یہ ہے زا مطربہ وہ مسکین جو مٹی میں مل گیا ہے اس کا تم خیال کرنا تو اگر خیال کرو گے تو پھر کیا ہوگا قیامت کے دن کی وہ گھاٹی تمہارے لیے آسان ہو جائے گی اللہ نے بار بار قرآن پاک میں جو مسکین کے متعلق ہے نا تو یہ مسکین امام بھنی فا رحمت اللہ علیہ کے نزدیک زیادہ مستحق ٹھہرتا ہے فقیر سے بھی کہ وہ کہتے ہیں ایسا آدمی ہے جو مٹی میں مل گیا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک رشتے داروں سے یتیموں سے اور مسکین سے ان لوگوں سے اچھا سلوک کرو وقولو اور کہو لن سے لوگوں کے لیے حسنا اچھا لوگوں کے لیے اچھا کہو اچھا کہو سے بھی بات پھر پوری نہیں ہوتی لوگوں کے لیے اچھی بات کہو پھر بات پوری ہوگی نا تو پھر یاد جائے گا وکولنا سے قولا حسنا اور لوگوں کے لیے تم کیا کرنا کول ہسن کہنا اچھی بات ہمیشہ لوگوں سے کرو لوگوں سے خوشی سے ملو بات کہنی ہے اچھے طریقے سے کہو یہ بات کرنا گفتگو کرنا یہ مستقل ایک فن ہے اور اللہ نے فرمایا قولو لنح سے حسنا اور ہم نے یہودیوں سے جو عہد و پیمان دیا تھا اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ ہم نے انہیں کہا کہ کولو لنا سے قولا حسنا لو، حسنا لوگوں سے اچھی بات کہو وہ عقیم اور نماز کو قائم کرو وہ آت اور زکوٰۃ کو دینا سمت تم یہ ہے پہلی شرارت ان کی کہ تم نے اس کے بعد منہ پھیر لیا ان احکامات سے اللہ قلی لم کم سوائے ان میں سے ان کے جو تھوڑے سے تم میں لوگ تھے وہ انتمور اور تم اعراض کر کے اعراض کر گئی اراض کرنا کسی کی طرف پہلو دکھا کر مڑ جانا جب آدمی مڑتا ہے تو پہلو دکھائی دیتا ہے نا عرض کہتے ہیں نا پیش کرنے تو تم نے کیا کیا اپنے آپ کو ان احکامات سے کترا کر گزر گئے تم نے یہ کام نہیں کیے اللہ نے یہودیوں کا جرم گنوایا ہے کہ یہ ہے جرم بحث اس بات پر بھی ہوئی ہے کہ یہ آیت اس کے حق میں ہے یا نہیں کچھ حضرات کا خیال ہے کہ اس آیت کو منسوخ کر دیا جہاد کی آیات نے کہ جہاد میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو تمہارے خلاف آتے ہیں انہیں قتل کرو لہذا اس کی وجہ سے یہ حکم اٹھ گیا ایک تو مفسرین میں سے کچھ کا خیال یہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ باقی مفسرین نے اس جملے کی کال کی جس نے بھی کہا ہے بڑی شدید اس کی تردید کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ قیامت تک اس کے لئے حکم باقی ہے اور مسلمان اس پہ حکم اس حکم پر عمل کریں گے کینسلیشن نہیں ہوئی اس حکم کی منسوخ نہیں ہوا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان کاموں کی تعلیم دی ہے اور حسط جعفر صادق اور ان کے والد حسط باقر رحمت اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں منقول ہیں انہوں نے کہا یہ آیت کریمہ منسوخ نہیں ہوئی ہستے باقر جو تھے انہیں باقر کیوں کہتے تھے ان کا لقب تھا نام تو ان کا محمد تھا لیکن انہیں باقر کیوں بقرہ یہ جو ہے نا سورہ بقرہ اس کو بقرہ کہتے ہیں نا گائے کو یا بیل کو جیسے کہ تفصیل گزری تو اصل میں گائے یا بیل کو اس لیے بقرہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا کھر زمین پہ بازوقات مارتی رہتی ہے جیسے کوئی چیز تلاش کر رہی ہو دیکھا ہے کبھی جانوروں میں یہ خور مارتی رہتی ہے زمین پہ جیسے اس سے کوئی چیز نکالنی ہے تو باقر اس انسان کو کہتے ہیں جو آدمی علم کی جستجو کرتا رہتا ہو کہ کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہی رہے کچھ نہ کچھ ملتا ہی رہے تو اہل مدینہ نے حضرت کو باقر کہنا شروع کیا یعنی ایسا آدمی جب دیکھو کسی نہ کسی جستجو میں لگا ہوا ہوتا ہے کسی نہ کسی کام میں لگا ہوا ہوتا ہے سارا خاندان سارا گھرانہ ایسے تھا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ان لوگوں کے متعلق گواہی دی اور انہوں کہا کہ ان لوگوں کے ہاں ہمیشہ علم اور عبادت رہی جافر صادق رحمت اللہ علیہ کے متعلق اینماں کہتے ہیں کہ ہم ان کے ہاں گئے اور وہ کہتے ہیں کہ بیس بیس برس ان کے گھر جانا ہوا تو تین کاموں میں سے ایک کام میں مصروف پایا یا تو روزہ رکھے ہوئے تھے یہ بھی اللہ کی عبادت تھی اور یا نماز پڑھ رہے تھے یہ بھی اللہ کی ایک عبادت تھی اور یا کسی سے بیٹھ کے علم کی کوئی بات کر رہے تھے ہر وقت گویا ان کی عبادت میں ہی گزرتا تھا تو اس لیے امام واقع رحمۃ اللہ علیہ عصایت کریمہ کے متعلقہ صاحب العمانی نے نقل کیا وہ کہتے ہیں بالکل کوئی منسوخ نہیں ہوئی یہ آیات کا ناسخ اور منسوخ ہونا یہ انشاءاللہ اللہ کل آ جائے گا وہ آیت آئے گی آگے ایک اور اس پہ نسخ کی بحث ایک مرتبہ کر لیں گے تاکہ سارے قرآن بات میں وہ آپ کو پھر انشاءاللہ کام دیتی رہے گی کل انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے اگر اس آیت کریمہ کو اگر کیا جب یہ ہے ہی اس ہے اس امت کا بھی حصہ ہے اس آیت میں اور اس آیت پر عمل اس امت نے بھی کرنا ہے تو پھر اللہ تعالی نے گویا کہ ہم سے بھی یہ کہا کہ پہلی بات یہ کہ لاتا الا اللہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا تم مسلمان بھی شرک نہ کرنا و بل والدین اور اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے کام لینا یعنی سوائے اس کے کہ وہ شرک پر مجبور کریں باقی ان کے ساتھ نیکی کرتے ہی رہنا اتنا کچھ لکھا ہے اس پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کی طرف محبت سے شفقت سے دیکھنا اس پہ بھی خدا نے ثواب رکھا اور بڑا حق رکھا ہے اللہ نے والدین کا اللہ تعالی نے کہا ہے کہ تم ان کے لیے برابر دعا بھی کرتے رہو اور ان کے ساتھ اس سلوک بھی کرتے رہو یعنی وفات کے بعد بھی ان کے حقوق باقی رہتے کہ وہ دنیا سے چلے گئے اس کے باوجود ان کو نیکی سے یاد کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنے والدین کا بڑا نافرمان تھا اور مجھے کوئی چیز بتائیں اب تو وہ دنیا سے گزر گئے تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے چچا کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور تمہاری ماں کی جو بہن تھیں تمہاری خالہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور آپ نے فرمایا دوسری روایت میں آتا ہے آپ نے کہا کہ اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا اور اپنی والدہ کی سہیلیوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا اور اسی سے استعمال کر کے فکاہا نے لکھا ہے کہ والدین میں سے کسی کے حق میں کوتاہی ہو گئی ہو اور وہ دنیا سے چلے گئے ہوں تو ان کی طرف سے کثرت سے صدقہ اور خیرات انسان کرتا ہی رہے تاکہ جنت میں ان کی روح کو ان کو ثواب ملے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ جنت میں اس کا درجہ بلند ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے پردیگار میرے عمل تو ختم ہو گئے تو اللہ فرماتے ہیں ولدن صالح دولپ کہ رشتے اس سے اللہ کا پیغام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا نیک بیٹا ہے جو تمہارے لیے دعا کر رہا ہے نا اس کی وجہ سے تمہارا درجہ بلند ہو رہا ہے تو ان کے حقوق زندگی میں بھی اور ان کی زندگی کے بعد بھی رہتے ہی ہیں اور اسی لیے قرآن نے بہت بڑی اللہ نے ان چیزوں کو بہت بڑی چیزوں میں انعامات میں شمار کیا ہے کہ کسی انسان کی اولاد نیک ہو تو اللہ نے اسے بہت بڑا اپنا انعام قرار دیا ہے کیونکہ اولاد جب نیک ہوگی تو ماں باپ کو یاد رکھے گی نا اور اس کو بھی خدا نے انعام قرار دیا ہے کہ کسی کے والدین نیک ہوں دونوں کو کیونکہ والدین جب نیک ہوں گے تو اپنی اولاد کے لیے بہتر سے بہتر دعا کریں گے تربیت دیں گے تعلیم دیں گے یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے وزیر قربا اور ارشاد فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ تم سلوک سے کام لینا اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ مالی طور پر ان کی مدد کی جائے جتنی بھی رشتہ داریاں ہیں سب کو نبھایا جائے اور جتنی بھی رشتہ داریاں ہیں سب کو دیکھا جائے اور قائم کیا جائے رشتہ داریوں کو اس کے الگ فضائل ہیں اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب وہ ایک رشتہ ملا کہ ایک لڑکی کہتی ہے اپنی ماں سے کہ میر نہیں تو اللہ تو دیکھ رہے ہیں حسط عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنے بیٹوں سے کہ تم میں سے کوئی وہاں شادی کر لو اور اپنے بیٹے حزت عاصم رضی اللہ عنہ کی شادی حضط عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں کرائی تھی تو یہ رشتے ایسی چیزیں جو جو جوڑنے کے اور اس کا اتنا اثر پہنچتا ہے اب لوگوں میں یہ بات شاید نہیں رہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب شہادت کا مرحلہ آیا ان کا تو انہوں نے اپنے حساب کروایا کہ کتنا قرض میں نے دینا ہے اور پھر حز عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا قرض تقسیم کرو فلاں اس میں اتنا حصہ ڈالے گا فلاں اتنا حصہ ڈالے گا فلاں اتنا حصہ ڈالے گا اور ارشاد فرمایا کہ اگر عمر کچھ چھوڑ کے دنیا سے جاتا تو اس کی وراثت بھی اسی طرح تقسیم ہوتی تو اب اس کے قرض کو بھی اسی طرح تقسیم کرو تاکہ میرے رشتہ دار میرے قرض میں مدد دیں اور قرض کی ادائیگی ہو اور یہ رشتے اسی وجہ سے باندھے ہیں شریعت نے کہ اگر یہ نظام ہوتا رائج کہ جو قرض ہے وہ بھی رشتہ دار ادا کر دیں گے تو پھر ہوتا یہ کہ ہر کوئی ایک دوسرے کی خبر رکھتا اور کہتا بھائی یہ قرضہ نہ لو کہ خدا کی نافرمانی کے لئے یہ کام نہ کرو یہ جو آپ کریں گے کل کو ہم سب پر بوجھ تاوان یہ دینا پڑے گا تو تم کیوں ایسی حرکتیں کرتے یہ اس طرح آپس میں بند جاتی ہیں چیزیں چیک لگ جاتا ہے نا انسان پہ تو وہ پھر نکل نہیں سکتا اپنے دائرے سے اس لیے ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ ولیتامہ اور یتیموں کے ساتھ یتیموں کے متعلق بھی شریعت نے یہی حکم دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ وسیعت کی اور آپ نے کہا مسلمانوں کے اس گھر میں کوئی خیر نہیں جہاں کوئی یتیم بچہ پر رش نہ پائے یہ اس وقت فرمایا جب بچے کثرت سے یتیم ہو گئے تھے اور جہاد میں ان کے باپ شہید ہو گئے تو آضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں کوئی خیر نہیں جہاں یتیم بچہ پر رشت نہ پائے تو پھر لوگوں نے یتیم بچوں کو لے لیا اور ان کی پرورش شروع کر دی اب بھی یہ موقع ہے کہ ہزاروں بچے یتیم ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو چاہیے کہ ان کی پرورش کر دی. بوسنیا میں قتل عام ہوا ہے ایک طرح سے مسلمانوں کا اور کچھ عرصے کے بعد ان سالوں میں ہم نے انگلینڈ میں خود دیکھا مسلمان بچے چھوٹے چھوٹے اتنے گورے اتنے پیارے اور خوش ہس رہے ہیں کھیل رہے ہیں اور سٹیشن پہ چار ہزار بچے تھے آپ سوچ سکتے ہیں کتنا کتنا مجمع ہجوم اور, اور بچوں کی آوازیں اور ہر طرف کوئی کوئی کچھ کھا رہا ہے کوئی کھلونے سے کھیل رہا ہے سب کچھ تو معلوم ہوا کہ جرمنی کا چرچ جو ہے اس نے ان بچوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے اور یہ سب کے سب پادری بنائے جائیں مسلمان بچوں کو لے گئے پادری بنانے کے لیے اور پوری اس امت میں یہ احساس نہیں پیدا ہو سکا کہ ہماری اولادیں یہ جا کر کیا ہوگا اب بھی افغانستان میں جو بچے ہیں یتیم وہاں چرچ ہے کام کرتے ہیں لوگ اور مسلمان بچوں کو وہ کہتے ہیں نہیں ہوتے کافر نہ ہوں مسلمان بھی نہ رہے اس لیے اللہ نے کہا یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو بل مساکین اور مسکینوں کے ساتھ بھی فرمایا کہ اچھا سلوک کرو مسکین میں وہ جو انسان اپنی ضروریات زندگی پوری نہ کر سکے کئی قسمیں اللہ نے ان کی بیان کی اور ان میں سے وہ بھی جس انسان کا روزگار نہ ہو تو شریعت نے بتایا ہے کہ روزگار اس کے لیے مہیا کیا جائے اور اس کی مدد کے بہت سے طریقے کم سے کم کم سے کم یہ ہے کہ انسان دعا کرتا رہے اور اس کے تو کیا کہنے کہ کوئی انسان کسی کے لیے رزق کا باعث اور وسیلہ بن جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کہا شہر آباد کرو وایشو فیح عبادی اور میرے بندوں کو ان شہروں میں بساؤ اور اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ آدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے تبرانی کی روایت میں کہ کوئی آدمی جو عمارت بنا دیتا ہے جب تک اس عمارت سے کوئی بھی جاندار چیز خواہ انسانوں اور خواہ جانوروں فائدہ اٹھائے گی قبر میں اس کو ثواب ملتا رہے گا ایسی روایات کی وجہ سے اب تک مسلمانوں کی پانچ پانچ سو سال کی عمارتیں قائم ہیں 6 چھ سو برس کی عمارتیں قائم ہیں کہ انہیں پتا تھا یہ صدقہ جاریہ ہے کہ اچھی عمارت بنا دی اور اپنا خاندانی چاہے اس میں رہے چاہے اپنے بیٹے پوتے پوتیاں کوئی بھی رہے بہرحال اللہ کے ہاں اجر اور اگر مسکینوں کے لیے بنا دے ایسے کام کر دے جس میں لوگوں کا فائدہ ہے تو پھر تو اور بھی زیادہ اجر کی بات اس لیے مختلف اس کی صورتیں ہیں قرآن پاک میں آتی رہیں گی تو ان کے لیے رزق کا بندوبست کر دینا کہ یہ کماتے رہیں اور اس آدمی کا رزق چلتا رہے خدا کی محبوب ترین کاموں میں سے ایک کام اسی لیے قرآن نے دس سے زائد جگہ پر یہ کہا ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ یہ نہیں کہا مسلمانوں کو کھانا کھلاؤ بلکہ فرمایا ہے کھانا کھلاؤ لوگوں کو کافروں تک کو کھانا کھلانے میں ثواب ہے حتیٰ کہ وہ مسکین نہیں ہے تو بھی اس کو کھانا کھلانے میں ثواب اور مسکین کے لیے رزق کا بندوبست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پہ ایسے فرمایا اور حدیث میں آتا ہے اعلان بھی ہوتا تھا کہ تم میں سے آج ہمارے ہاں اتنے مہمان ہیں تم میں سے کوئی نے اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے کوئی اپنے گھر لے جائے ایک صحابی رضی اللہ عنہ گھر لے گئے اور انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ کھانا انہوں نے کہا کھانا تو صرف آپ کا ہی ہے اور تو کھانا ہی کچھ نہیں تو انہوں نے چراغ گل کر دیا اور بیٹھ کے ایسے ہی منہ ہلاتے رہے اور کھانا اس آدمی نے کھا لیا مہمان نے اللہ تعالی نے آیت ناز کی اللہ نے فرمایا اور میرے ایسے بندے بھی ہیں جو سرونا اعلی انفسم و لوکانا بہم خساسا اگرچہ انہیں خود ضرورت ہوتی ہے اس کے باوجود وہ دوسروں کو اپنی جان پر ترجیح دیتے ہیں یہ لوگ ہیں جو میری خوشی کو اور فلاح کو پانے والے یہ اسلام نے سکھایا اس لیے یہ کرنے کے کاموں میں سے ایک ہے کہ آدمی جو بے روزگار ہو جائے کوئی تو کم سے کم اس کے لیے دعائی کرے اور پھر اگر اس کی جاب کا ان چیزوں کا کوئی بندوبست کرے تو اس کے تو کہنے ہی کیا وہ اللہ کے ہاں اس کا بڑا اجر ایک اصول کی بات آپ سے عرض کروں یہ کام آئے گی بہت جگہ اسباب کا جو سلسلہ ہے نا رزق کا یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا ہم میں سے کوئی آدمی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ کسی بھی آدمی کو رز کہاں سے مل رہا ہے اور کس وجہ سے مل رہا کچھ پتا نہیں چلتا یہ عورتیں گھروں میں جو بیٹھی رہتی ہیں کام نہیں کرتی چھوٹے بچے جو بیس بیس برس کی عمر تک کوئی کام نہیں کرتے پہلے ماں باپ کے ساتھ پھر اس کے بعد تعلیم ہوئی بیس پرس بائیس برس پچیس برس عام بات ہے پھر اس کے بعد کہیں کمانا شروع کرتا ہے یہ ان کا رس کہاں سے ملتا ہے کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میرے کمانے سے ملتا ہے تو وہ بچوں جیسی بات ہے نادانوں جیسی بات ہے تو بڑی لمبی بات مگر صرف ایک حدیث سناتا ہوں پھر بات آگے چلے تاکہ آگے ترجمہ پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ وایا مشکات میں آیا ہے کہ بارش نہیں ہوئی اور کہت پڑ گیا ایسی صورت حال جب پیدا ہوئی تو لوگوں نے انسانوں نے اور جنات نے اس تنگی کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے درخواست کی کہ حضرت آپ اللہ سے دعا مانگیں بارش ہو جائے تو انہوں نے ایک وقت متعین کیا کہ فلاں وقت میں فلاں جگہ چل کے سب لوگ نماز پڑھیں گے چل پڑے خلاصہ اس حدیث کا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ سلاۃسلام نے راستے میں ایک جگہ پہنچ کے کہا کہ واپس چلے جاؤ پر بارش ہو جائے گی تو سب بڑے حیران ہوئے کہ اتنے اہتمام سے نکلے اور دعا بھی نہیں مانگی اور بارش بھی ہو جائے گی یہ کیا بات ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں یہ دیکھو جب ہم یہاں پہنچے ہیں تو میں نے ایک چیونٹی کو دیکھا وہ اپنے بل سے نکلی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ سامنے والے جو ہوتے ہیں اٹھا دیے اور اس نے کہا پرردیگار انسان اور جنات یہ گناہ کرتے ہیں اور ان کے گناہوں کی وجہ سے بارشیں رک جاتی ہیں اور بارش ہو نہیں رہی اور ہم تیری مخلوق ہیں اور ہم زمین کے اندر جل جائیں گی مر جائیں گی اتنی گرمی ہو گئی ہے تو اللہ تعالی نے ان فرشتوں کو جو بارشوں کے لیے مقرر ہیں حکم دیا اور فرمایا کہ اچھا اس کی دعا ہم نے قبول کر لی اور انسانوں کو بارش دو اور سلیمان علیہ السلام نے کم اللہ نے اس چونٹی کے صدقے میں تمہیں بارش دے دی چلے جاؤ اب کوئی دعا نہیں کوئی نماز نہیں کوئی سوچ سکتا ہے اس لیے یہ رزق کے اسباب کسی کو سمجھ نہیں آ سکتے کہ مجھے کیوں مل رہا ہے اللہ جانے کس وجہ سے مل رہا ہے این ممکن ہے اللہ نے جو گھر میں ایسے رکھ دیے نہیں کما سکتے خدا ان کی وجہ سے دے رہا اور این ممکن ہے کہ کسی کی دعا لگ گئی ہو اور کسی نے دعا دے دی ہو کہ خدایا اس نسل میں خاندان میں رزق کو قائم رکھ وہ مل رہا ہو حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے دعا کی تھی انہوں نے کہا پردگار اس شہر میں مکہ میں رزق دے لوگوں کو پھلوں سے کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی سبزی کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوتی پہاڑی پہاڑ ہیں تو اللہ نے رزق دے پھلوں سے اب تک اس دعا کی قبولیت کا اثر ہے بہتر سے بہتر پھل مکہ مکرمہ میں مل جاتا ہے اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا ایسا رزق اور ایسا پانی دے دیا زمزم کا وہ کنواں خشک ہوتا ہی اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ رزق مجھے کس وجہ سے مل رہا ہے تو یہ غذا کبھی دماغ میں نہیں آنا چاہیے کہ میری وجہ سے کوئی خاندان چل رہا ہے یا میری وجہ سے ارے صاحب پتہ نہیں ہمیں کس کے صدقے میں مل رہا اس لیے یہ جو مسکین پر احسان ہے یہ بہت بڑی چیزوں میں سے ہے اس امت کے لیے وکول لننا سے کولن یہ تقسیم کی نا اس کی کہ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کرتے رہو کبھی بھی ایسا جملہ نہ کہے جس سے دوسرے کا دل دکھے حتہ کہ اللہ نے کہا ہے کافروں کے ساتھ بھی جادل دل ہم بلتی یا احسن اگر کافر سے کبھی بحث کرنی پڑ جائے تو اچھے طریقے پہ بحث کرنا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ فرمایا جانوروں پر احسان کرو اور جب ذبا کرنا ہو تو آپ نے فرمایا تیز چھری سے ذبا کرو شاد فرمایا ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو مت سبا کرو منع کیا اس بات سے کیونکہ جانور ظاہر ہے شعور تو ہے اسے تو ہر چیز میں اس پہلو کو سامنے رکھا کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اچھا رویہ حسن اخلاق اچھی طرح بات کرنا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھا مسلمان ایسے ہیں کوئی آدمی ایران اور عراق اور شام اور مصر اور اردن اور, اور ہندوستان سے چل کے مدینہ منورہ یہ نہیں دیکھنے گیا تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نمازیں کتنی لمبی پڑھتے ہیں اور خدا کی عبادت کتنی کرتے ہیں انہوں نے تو یہ دیکھا کہ ایک ایسی قوم آئی ہے نئی یہ بات کرتے ہیں تو سچی کرتے ہیں وعدہ کرتے ہیں تو یہ پورا کرتے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ یہ اپنے کھانے میں سے آدھا کھانا دے دیتے ہیں کپڑوں میں یہ شیئر کر لیتے ہیں ان سے بات پوچھو تو یہ بات کو اچھے طریقے پہ سمجھا دیتے ہیں یہ اتنے اچھے اخلاق کے لوگ آئے ہیں کیوں نہ ہم بھی کے دین میں داخل ہو جائیں نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر قومیں مسلمان ہوتی رہیں اور لوگ ان کے اخلاق کو دیکھ کے کہتے رہے کہ ارے یہ فلاں علاقے سے تعلق رکھتے ہیں فلاں جگہ کے آدمی ہیں اس طرح دین پھیلا اور یہ وہ دولت ہے جو ہمارے اپنے گھر کی تھی مسلمانوں کی اور ہم نے اس دولت کو اپنے ہاتھ سے نکال دی حضرت نظام الدین اولیا رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں جب بیعت کے لیے حاضر ہوا پھر اجازت مجھے ملی حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمت اللہ علیہ کے ہاں سے پاک پتن جو پاکستان میں آجودھن تو مجھ سے حضرت نے فرمایا کہ ہم نے دہلی میں ایسا درخت لگایا ہے کہ اللہ کی مخلوق صدیوں اس سے فائدہ اٹھائی اور پھر مجھ سے فرمایا کہ نظام الدین کیا کرنے کا ارادہ ہے تو میں نے کہا حضرت جو آپ فرمائیں تو مجھ سے کہا کہ لوگوں کے حقوق پورے کرتے رہنا اور کسی کا دل نہ دکھانا اور فرما دے, دے میں راستے میں سوچتا رہا کہ لوگوں کے حقوق پورے کرنے کا جو حضرت نے کہا ہے تو کس کے حقوق میرے ہے جس کافلے میں جا رہا تھا سوچتا رہا راستے میں اس قافلے پہ ڈاکا پڑ گیا تو ڈاکو جب میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا تمہارے پاس پیسے تو میں نے اپنے پیسے نکال کے انہیں بتایا کہ اتنے پیسے ہیں بس تو ان کا کوئی اور میں نے کہا اور نہیں تو ہسا اور مجھے کہنے لگا کہ تم کسی خانقاہ سے تو نہیں آئے میں نے کہا ہاں پھر میں نے نام لیا تو اس سے پیسے واپس کر دیے اس نے کہا یہ وہاں کا اثر وہاں جو جاتا ہے وہ آدمی ایسے ہی سچا ہو جاتا ہے اور کہتے تھے میں دہلی آیا تو مجھے یاد تھا کہ طالب علمی کے زمانے میں ایک ہندو سے کتاب لے کر مجھ سے ضائع ہو گئی تھی پڑھی تھی تو میں نے لائبریری میں جا کے وہ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھی اور اس کے گھر گیا دینے کے لیے بدہ ہو گیا تھا بالکل ہی تو میں نے جب کتاب دی تو اس نے کتاب دیکھی پھر میں نے اسے یاد دلایا کہ میں یوں پڑھتا تھا اور آپ سے کتاب لے گیا تھا تو اس نے میری بات سننے کے بعد کہا کہ تم کہیں فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کا کہا کہ تمہارا ان سے تعلق تو نہیں ہو گیا تو میں نے کہا آپ کو بھی اس سے بتایا میں نے کہا ہمارے زمانے میں مسلمانوں میں جو اس خان کا میں جاتے ہیں ان میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق پورے کرتے ہیں حضرت فرماتے تھے کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اپنے شیخ کے لیے بدنامی کا باعث نہیں بنا بہت بڑی چیز ہے کہ آدمی سوچے میں کس خاندان سے ہوں یا کون میرے اساتذہ اس تھے یا کون میرے مشائق تھے اور حرکتیں ایسی کرے کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ یہ تربیت ہوئی ہے اس انسان کی یہ چیزیں اس لیے ارشاد فرمایا یہاں لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنا واپی مسلح اور نماز کو قائم کرنا واپذکا اور زکوٰۃ کو دینا یہ تو بات بہت مرتبہ گزر چکی سمت اول لئی تم پھر اس کے بعد تم نے منہ پھیر لیا اس سے یہ پہلی شرارت ہے جو انہوں نے کی یہاں تم پھر گئی اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر ہیں اور حسن کال اچھی طرح بولنا تو آگے آ رہا ہے رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے برے الفاظ استعمال کرتے تھے اور رشتہ داروں کی بات وہ اس سے بالکل بعد والی آیت میں ذرا دیکھیے یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے قبیلے والوں کے ساتھ کیا کرتے تھے اور اللہ کی عبادت جو انہیں حکم دیا تھا شرک بھی کرتے تھے اور اپنے والدین اور باقی لوگ سود پہ کام چلتے تھے سارے اور نماز وہ انہوں نے اڑا دی زکات اڑا دی اللہ نے کہا سمت تم اللہ منکم۔ تم میں سے بہت تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کے باقی سب اس طرف چلے گئے وہاں تم موردون تم ان حکموں سے بچنے والے ہو گئے ایک شرارت